انظر الله الذي يقول الرحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على من نظر عليه أنوار التنزيل والا نبت والا ثبتوا وعلى شہابہ نوین سبتو ثبتوا دینی بل پر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا حق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاته السلام عليك يا یا ملک نبی اللہ سنگال شریف چڑھوئی کشمیر بزرگان دبارکس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاح وبارک سجادہ نشین آستانہ عالیہ سنگال شریف حامی حق و صداقت سید اسداد حضرت مولانا پیر سید محمد لیاقت حسین شاہ صاحب مدلا العالی اور جناب عزیز مرد مجاہد حضرت مولانا پیر سید محمد ارشاد احمد شاہ صاحب دیگر سادات کرام دائ جلسہ، بانیان اور شریف اور جملہ شرا کا حاضرین و ناظرین مہمانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس مبارک موقع پہ پہلی مرتبہ ناشیز خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے اس موقع میرا موضوع ہے امام حسین کے گستاخ کون تم یا ہم میرا مخاطب کو خاص تنظیم جماعت کوئی شخص نہیں وہ لوگ نے جڑے، پہ الزام جہڈے تا کہ اے اہل بیت اور امام حسین در گستاخ اور دشمن نے تو میں اپنا دامن صاف کرنے داغ دھبا دا اپنے تو ڈھوسے اور حقیقت جناب نمجھا اس موضوع کا انتخاب کی تا. میں پنجاب کی علاقے تو اتلے پنجاب تک اس موضوع بیان کیا ہے اور ان شاء اور بھی بعض علاقے بیان کران گا کیونکہ میری عادت ہے میں 40 سال ہو گیا ممبر رسول اور دین رسول لے خدمت کر دیا چاریس سال دے عرصے ناچیز نو مالک نے کدھی تسپائی نہیں ہون دیتی گل سڈے خلاف کوئی کرے گا اسان چیر جان نہیں چڈنی جس دنیا نو ثابت نہیں کر دینا کہ جو آپ میرے دوستوں موضوع اکیمان ہے امام حسین پاک کے گستا کون ہے تم یا ہم یہ موضوع دا. بلا تمہید موضوع شروع کرنا دوستو امام حسین پاک سرکار کے بارے جو سن دے رہے ہو عام جو افواہ عوام خواہ مشہور تو سائی وہ یہ ہے کہ امام حسین دا نظریہ سی انہوں دا عقیدہ سی یا دا کا مذہب سی دا مسلک سی کہ حاکم بدکار ہوئے ہونا فرض ہے ہاتھ ہاتھ نہیں آ سکتا تو اج تک لوگوں کو یہ سنیا جا بیٹھو گے نا دنیا او علم دیا گا جڑا نہ عربک کسی کسے ہے نہ جم میرا پرسوں چوتھ جلال پور پیر والا ضلع ملتان ختاب سے تقریباً تی ہزار کا مجمع سی تو لوگ ادھر میں متعارف نہیں تی ہزار کا سی اور شیعہ حضرات پورے جلسے نو نیا سی دو گھنٹے انہیں کھلو کتاب سنیا انہوں نے بعد تاثر کی دن آخیا یار پہلی گل دو گھنٹے کھڑونا سان محسوس نہیں ہوجا انہیں آخیا جی وہ سچ اج سنیا زندگی اچ کم سنی اللہ کے فکیروں سچی یہ ہوں جی میں گل کر رہا اسی طرح ہی ہے نا تو عام یہ سنیا ہے امام حسین نے فرمایا یزید بدکار ہے ہاتھ چات نہیں آ سکتا سر قلم ہو سکتا ہے بہتر تن شہید ہو سکتے لہٰذا امام حسین کا مذہب ہوا کہ بدکار ہاتھ میں لڑنا فرض ہے تسان یہ سنیا اج تک یا ہو یہ جھوٹ یا سچ یہ نکالنا اپنا جو میں تاقی کی کتابوں روایتوں اور سناوا کا جا کے آخر پر پر پہلے ہوں میں تفسرہ کریں گا اس گل اس سے کہ کی کیا یہ جو کو آتیا جانتا ہے کہ امام حسین دا مذہب ایسی بادشاہ بکتار ہوئے تے لڑنا فرض باہویں کلی دا ککھنا روے بندے ہون باہویں نہ ہو ککھنا بے کھل لڑ جاؤ یہ میں ہی مشہور ہے اور دیکھ رہے ہیں یہ ستھاچیا کہ چھوٹیا سب تو پہلا سب تو پہلا سب تو پہلا میں حسین پاک کے ابا جان ہے در کر پاک کا مذہب دساگا او ہوش آواز تے خبا خیالوں میں نہیں ہونا جو میں بیاں کرنا نہ کسی درخت اللہ پاک بس بزرگاں کی نسبت اللہ نے ساتھ دولت دیتی. اور دیکھو عجیب گل سب تو پہلا کہنا دا مذہب دس لگا مولا علی سرکار ہوں سمجھتے ہو تو خود سمجھدار ہو کیا امام حسین اپنے باپ دا مذہب نہیں سمجھتے ہونا اور عجیب گل تھی دیکھو گے کہ جو میں گل گا دے حوالے وکھرے دیا گا اور سنیاں دے وقرے دیں گے اور نکی سکی کتاب حوالہ نہیں دینا ہر مذہب دی آخری کتاب چوٹی کتاب توجہ ہے سب تو پہلا شیا مذہب دی کتاب نہجل بلاگا شیا مذہب نہجل بلاگا یہ وہ کتاب ہے جیڑی شیا مذہب قرآن تو بھی وہ کہندہ نے قرآن اچھ گلتیاں ہیں لیکن نحج البلاغہ اچھ کوئی نہیں نحج البلاغہ اس دی شرع ابن عبد الحدید امر سے ایک جل پہلی دوسری جل مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے خطبہ نمبر انتاریل جڑی ایران دی چھپی ہے اودے 40 سبحان اللہ توجہ مولا علی مشکل کشا دے سامنے کوفہ دے خارجیاں لوکاں شور پایا آپ نے جمع پڑھاوندیاں انہاں کہ لا حکم الا للہ اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں مولا علی نے فرمایا تو حق یرادو بحل باطن گل صحیح کر دینے نیت غلط دینے گل صحیح کر رہنے پر ارادہ غلط ہے یہ ایک کہنا چاہتے ہیں لا عمرت اللہ علی اللہ زمین سے حاکم کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا نا ہن لفظ، لفظات غور ہوئے مولا علی مشکل کشاہ دے مولا علی نے فرمایا لا بدنس امیرین برن او فاجر فرمایا لوکاں واسطے زمین دوتے بادشاہ ضروری حاکم ضروری بھاو ن ایک ہوے یا بدکار ہوئی مشکل عربی نہیں لب سمجھ آ رہے ہیں لا بدلناس میں امیر بر او فاجر فاجر، فاجر، لفظ بول بر نیک فرمایا لو بادشاہ ضروری نیک ہوگی بدکار ہو شیا مذہب کی کتاب نہ جل بلا حوالہ ہوں سنی مذہب کی کتاب وہ بھی آخری امام بخاری دے استاد کی حدیث دی کتاب توجہ ہے <سؤال> <المصنف> <سؤال> ابن بخاری شریف جان پریبن ابھی صحبہ امام بخاری دا استاد سکھ حدیث کی کتاب مضبوط ہی گلیا کو مذہب کی کتاب حدیث موجود ہے دو جگہ دے جلد اکی مصنف نبی صحبہ محمد دی تحقیق دے نال المجلس دی چھپی چار سو پچپن سفا اک چار سو انتالی کے دو جگہ کر دو میں مختلف نے وہی گل لاخ ما لکالتا ولا بل نہ بر نا فاجلا فرمایا اے خارجی لوگ کہ حاکم بدکار نہیں ہو سکتا حاکم تھڑوں اللہ تو شبا ہے ہی نہیں فرمایا اللہ تو شبا حاکم کوئی نہیں گلت ہی کے لیکن انہیں دی نیت بھیڑی گئے ارادے نہ دے پہلے یہ ایک اکھنا چاندے نہیں کہ زمین دوتے حکومت ہی کسے دینا ہوئے فرمایا نا زمین دوتے حاکم ضروری ہے بھاہ میں نیک ہوئے تبہ میں بدکار ہوئے اچھی بولو سمجھدار پاک الی فرما ہک کی ضروری ہے بھاوے نیک ہوئے. بھاوے بدکار بن گیا دکے کسے طریقے سے ہوں لڑیا جائے نہ چپ چپ کر کے اگے اکاج کرو یہ علی پاک کا نا تو کیا ہوں گل سمجھنا جہے کہ حسین پاک دا مذہب لڑنا برے نال ثابت کیتا مولا علی تے بیٹے نو مخالف. تے میں آخیا بھائی نہیں مام حسین دا مذہب لڑنے والا ہے ہی نہیں یہ تسا غلط بنایا ہے یہ مذہب ہے جہاں مولا علی فرمایا یہ مذہب ہے ہوئی حسین پاک کا میں آخر جو کچھ مطابق ہے حسین پاک ہو موافق جو یہ سمجھایا اس مطابق ہو گیا مخالف ان سچی درسیا جی پیو پوتر نو مخالف وکھا والا یہ سجا یا موافق وکھاؤ والا یہ سجا یہ پہلی گل دوسری اگلی سمجھے اللہ اکبر ہر گل پہلی نالوں چڑندنی ہونی اور دوستو ہوں دیکھنے ہیں جڑے لوگ نے حسین پاک دا مذہب لڑنا سے پتھ پتہ نہیں کی کچھ بڑا چاہتا ہونا حسین کا مذہب یہ ہاتھ بھی جو ہٹانتا سمجھ لگی تو یہ سنیا ہوں میں تھوڑا جا سے بہ کے دیکھنا خود जेड़े मौलवी जाकिर जो कुछ कहने आए न इन अपना मजहब राउी बोलो देखना ऐ में ह जेड़े कहें इमाम मजहब बदकार लड़ना फर्ज हूं देखने इन्ह का अपना मजहब की बने खड़ा है ए लड़ना बदकार समझते یا حرام سمجھتے میری گل سمجھ رہا ہو سچی دسیا جی یہ توی پیر لاکر یہ وہ یہ گلیں کرتے ہیں انہوں نے کدی حکومت بدکار لوگ لڑنا ویسے جی سامنے بیٹھو بیٹھوڈا کی مذہب ہے لڑنا فرض جی لڑنا فرض ہے تو کی گل ہے اب تک کوئی یزید نہیں لبا تھی لڑ جاؤ کوئی نہیں لبا اگر نہیں کوئی لبا تو میں نہیں اشارہ کر رہا بس سچی دسیا جی پاکستان ناڑ پر ہے؟ بول دے نہیں کلندر اقبال دے سال یہ دس گیا اقبال فرماندہ خاف لائے جا حسین جاگ میں ایک حسین بھی نہیں کرتے ہیں تاب تار بھی سوج مالنا مفتی پلیز خاجہ ہمیں چھپی لاجپا آسان شریف یا سنگال شریف سمجھ لو تو بولو اقبال فرمان دجلا بھی خرا بھی سادہ حسین ایک نہیں لبا میں پوچھنا وہ کی گل شرابی نہیں لبا تھے ملک دے حق میں انسانی کوئی نہیں اتنے قانون ہی اگریز ہے وہ سب تو ویڈی گل ہے جیڑی پھر اٹھ اٹھنے نہیں جی آتے جی امام حسین دا مذہب سے لڑنا فرض تو نہیں اٹھنا کیوں سمجھنا ہے حرام اپنے واسطے حرام حسین دا مذہب فرض اپنا مذہب حرام تو تس حسین کے کام حرام سمجھ کے بیٹھے سارے بھی آخری صحیح میرے हा के। नहीं तो उठो मोरबे आखो सैयद है बाथर तो निकल आ रीधि फलान यार गल समझ अजे अगर आखे को बंदे कोई नहीं यार इन्हें भी नहीं चलो मुरीद रला लो तो बातर तो जरूर बन जाए بہتر سو بن جان بہتر ہزار بن جان بہتر لکھ بن جان ایڈے ایڈے پیر بھی پے کہ نہیں بولو پولیو نہ بہتر امام حسین دے دس وہ لے کے گاہ ہو گئے جی بیان کر دیو اے کرتے ہوسو بہتر جدو امام حسین لڑ گئے بہتر دنیا تو بہتر اتنے ہلکا بندے نے یہ کیوں نہیں اٹھتے بولو بولو بولو موڑے نا جی ہوں یہ نہ سمجھا جی سنگلی سڈے گاٹے کوئی مائی دا لے گل کیوں کرستے مجرم گ حسین کیوں گل کی اپنا مذہب سمجھتے ہو آرام ہے امام حسین کا مطلب سمجھتے ہو فرد نہ لڑنا کی ہے پھر گستاخ چوسا بنے کہ میں آؤ ایس جہان بچ کچھ ہے وہ تم دس دتا ہوں کا بنیا لیکن ہون میں چلنا تتاب ہوں دساں گا کو تو بچو بدکار حاکم لڑنا حرام ہے ہونا ہر دساگا سنیا کتاباں چار مذہبی مذہب وکرا دساگا مالکی مذہب وکر دساگا شافی مذہب بخرا دساگا ایجی ماں ہمبلی مذہب وکرا دساگا روس پاس میران کا بھی مذہب دساگا یارویں والے پیر دا سب تو ابل کی عجیب گل کتاباں مذہب دیا جنہوں کسی ہاتھ نہ لایا توجہ شیا مذہب امام زین العابدین بدیل دیا دو کتاباں مشہور نے ڑے دا بندہ جہا अप, خود کربلا کھڑا ہے انہوں کربلا امام حسین پاک مذہب دا پتہ نہیں لگا ہونا دو کتاباں نے امام زین اللہ رسالا تل الحقوق شیعہ مذہب والے کہ امام نے زین البدین نے خود لکھی صحیفہ سجادیہ سجاد امام کی امام زین العابدین امام زین العابدین کی دوسری کتاب صحیفہ سجادیہ سب تو پہلے میری الحقوق امام زین العابدین پر دس دن حق مختلف حق دس دن حق وال پیر کا امام زین بادشاہ دا حق سنا وا ذرا بولو تے صحیح لو قبلہ رسالت الحق سید حسن قبان کی شرح نے لکھی کتاب اصل توجہ ہے آنکھوں دے سامنے کردا لکھے حق سلطان بادشاہ وہ حق سلطانہ لہو مبتلم چیتا بے ما جہ لہو از وجل سلطان وان لہو فر نصیحت والاہ وقد بوسطاء دیا لو ہوں الکف تکون صاحبہ ہلا کے نب سے کہ وہ ہلا کے ہی متزلل و لتف اعطاہ من الرضا ما يكفه عنق ولا يد رب دينك وتستعين عليه في ذلك بالله ولا کتاب انہوں نے آخیا امام زین کی کتاب امام زین بادشاہ کا حق پہ لکھتے ہیں تین پتا ہے اس لیے بادشاہ کیڑا سی بول مرے کی فرما دے فرمایا بادشاہ کا تیرے حق کی اچھا میں یہ بھی وزار کر دیا بادشاہ کہڑا بات باتو سمجھو کوئی آ دل بادشاہ کرتے ہوا مذہب کتاب شیا مذہب کا وا گزریا ہے باقر مجلسی سی نے بھی آخیا کہ جو ساڈے مذہب دی ترجمانی کرے گا نا باقر مجلسی سی سانو قبول اے باقر مجلسی دا اببہ والد تقی مجلسی او دی کتاب ملہ یحضر او الفقیح دی شرح روزت المتقین اسے فرمان جیدہ لکھیا کھڑا ہے امام زین اللہ بدین دا اے دیو تے شرح کر دیا حق السلطان توجہ ہے جلد دست دیا روزت المتقین فی سرحم اللہ یاد رح توجہ ہے جلد پنجو سفا نمبر پانچ سو بارہ وہ حقو سلطان وہ ظاہر بندہ سلطان الج تقیم اجلسی لکھ رہا ہے ظاہر یہی ہے جڑا امام نے فرمایا مطلب گلط گئی سلطان ال چور ہوئے زین العابدین ہو فرمایا حق ہے فرمایا حقافی نہ اوہ تیرے واسطے عزمائش ہے تو اوہ دے باستے عزمائش ہے اوہ تیرے آستے فتنہ ہے تو اوہ دے باستے فتنہ ہے اوہ دنال لڑینا جھگڑینا اگلے لفظ سنو تقی مجلسی دے تحران ہو جاؤ توجہ ہے تقی مجلسی کہنے دا لڑینا اوہ دنال امام جڑا فرما رہے نے کیوں اللہ اکبر شاہ جی لڑ نا اگر لڑے گا تو وہ تیرے کرے گا رولم تے تو اونو ظلم کرن تے مجبور کیتا تے سبب بڑھیا تُو او دے تو ظلم کران دا جیسے لے ظلم کران دا تُو سبب بڑھیں گا تے تو او دے ظالم بڑھا مانے چہو میں گا مددگار تے خدا تے تے نو پڑھیں گا پہلا وہ دے بیٹھے ہو مجر المتقین ظالم سخی فی الحال بادشاہ جگڑی نہ جھگڑا کرے گا کرایا جو کرے گا تیرے کرایا تو سبب بنیا تو مجرم تو بنے گا ہوں ذرا سوچا جی ایس بیان دے مطابق تو اللہ امام حسین مجرم بنے کیونکہ یہاں سے لکھ دا کہ تی اسلے خلاف اٹھے گا تو وہ کرے گا زل سبب تصاف لکھا تو کہیں کون پیمام دین لاپے شرا کون کا کرتا مجلس میرے گل نہیں سمجھے ہالے بھی یہ دشمن حسین میں بول دے نہیں جی بولو دے سیوشی. اثر کرے نہ کرے سن پے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن پے میری, میری فریاد نہیں ہے کا طالب یہ بن جائے लखवीर नारे नारे ताकी नारे हो गया ईमान व लखैर खरा पाैर खरात तल खरात हजरत लामा मौलाना वक्ती खुदयामा सिश्ती था पीर हाजा मोहम्मद छफी सिश्ती लाजपाल لو جی ہوں شرا کرسن خبان سیانی شراب کردیا کو آ گئی بادشاہ حقیمام دینا سے ان کا فرما برداری بھی کری فرما برداری بھی کری گلانا کری بالشادہ گلانا کری اوہ دے خلاف کاند پیچھوا ہے اوہ دے بیان نہ کری کیوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیا مذب دی کتاب حدیث پیش بھی کر دی لا تکتب الملاتا فا انہمین حسن کانا لہو کان لهم الاجر وعليكم الصبر وان عصوا فعليهم الجزاء وعليكم الصبر وان ما هم نعمت ينتقم الله بها ممن يشاء فلا تستقبلوا نعمه الانتقام الله بالحميه والغضب واستقبلوها بالاستكانه والتبرح حدیث پیش پہ ਕਰ رہے ہیں امام زین العابدین نے فرمان دی شرح کردیا آخر حضور نے فرمایا بادشاہ بولیا توجہ توجہ امام حسین کا مذہب دستان لڑنا فر ادرو نسیحت کرنی برا بھی نہیں بولنا توجہ نہیں فرمائی میں لات بلا حاقم برا نہ بولے جی اگر وہ نیتی کر سواب ملے گا تکرواد اگر وہ تجتا زیاتی کرے ہی بری یہ بوجھ یہ لاپ ان پینے بولو مرے ستا نیکی کر سوا پان گے تکرواد اگر بدی کرا پے تھے سبر لا دے اگوں فرمایا طرف عذاب تے رب کا انتقام جب انتقام لینا چاہتا ہے بادشاہ برا تین فلن کر ہے فلا پیلو اللہ دے دکھ انتقام کا مقابلہ غضب نہ کر کر نیاز مندی تے غصے نال لیا کری نال پیش آیا جائے رب دے فریاد کریا جائے فرما امام زین اولا بدین حق دس کے نصیحت کر گئے خبردار بادشاہ دا حق پام برا ہوئے جو مرضی ہوبر کرنا جگلنا نہیں جو ہے ہن باقر مجلسی وہ ابا تقی مجلسی دا سنایا لو جی ہن امام زین العابدین تو بعد امام جعفر صاحب دا مذہب دسنا شیعہ کتب وچوں کیونکہ شیعہ شیعہ مذہب والے اپنی فقہ نو کہندے فقہ جعفری تو ہاں میں رکھی بیٹھا جافر شاسک سرکار شیان آن تو شیان دے ماما نو میرے مقابلہ مڑ کا ہی کرنا لو سجنا جلد نمبر تین کتاب کا نام ایک مر آت القول اخبار مذہب آل کے جنیا ان کو حدیث روایت سارے شرح لکھیے باقر مجلسی نے تین نمبر جیل کو حوالہ شروع کرنے لگا تبجو ہے بولو سجنا سچی دسیا جی ادھر پتر سی ہی اپنے ابے مذہب کا پتہ نہیں ہونا اے ہوں کون نے جعفر خاط امام حسین دے دسو کی لگتے ہیں پڑپوتے نے بولو صحیح سہی نے نا تو پڑپوتے نے بھی مذہب تو پتہ نہیں لگا شاہ جی ولا علمان جہاد حجبل امرت و امام جعفر صادق نے فرمایا میں اپنے دور دے اندر جہاد صرف تین چیزنا تین چیزوں تو علاوہ کوئی جہاد نہیں ایک حج جہاد ایک عمرہ جہاد ہے ایک پڑوسی کا خیال رکھنا جہاد دور ہے امام جعفر صاحب کہڑے دور جو پتا خلیفہ منصور ابا ابو جعفر منصور وہ بھی حال بہتی تھی دنیا جان اس کے امام نے فرمایا میں صرف تین چیزاں اس اپنے دورج جہاد سمجھنا ایک حج دجا عمرہ تیسرا ایوالاً جوار ایوالاً یعنی پڑوسی کا خیال رکھنا بولو تو صحیح ذرا اچھا پڑوسی کا خیال لو جی اتاب میرا آت لو اکول جیل نمبر اٹھارہ اے شاہ جی ذرا اسے اس لکھی ہے انا اللح اللح اللح... اللح اللح ایک رذيع... زہدی. امام جافر تھوڑا یہ صرف جہاد فرق منگتا میری حاقمہ نہ لڑنا اچھا فرض سمجھنے پر فرمایا تو کو فرق نہیں سمجھتا لیکن ان کی جہالت کی وجہ سے اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا کی جہالت کی وجہ سے امام جعفر صاحب نے فرمایا اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا باخر مجلسی شرح لکھ رہا ہے لیکن اعلم شرائط لاکن جہالت جہاد کی شرطیں ہیں وہ شرطیں اب نہیں پائی جا رہی یہ جاہر لوگ ہیں ان شرطوں کو سمجھتے نہیں بادشاہ ظالم بیٹھا ہوا ہے لیکن شرطیں ابھی تک نہیں توجہ ہے. لو جی آخری حوالہ اس سے اندر تے بہت بڑا سخت حکم لگا کھڑا ہے یہ ہے جلد نمبر اسی کتاب دی چھبیس بول دیو گے نہیں ہوئے چھبیس بابا جی روایت حسن بلکہ ملک مسجد نے لکھا روایت مک یعنی مضبوط روایت شرا کرتا ہے وہ امام نے کیا فرمایا امام جاور کل محدی قیامت کے پہلے مذہب کے مطابق مہدی لوکے ہوئے امام غائب انہوں کہ وہ چھپیا ہوا تو باہر نکلے گا باہر آئے گا ماہری تو سبر امام جعفر صادق نے فرمایا جڑا بادشاہ خلاف اٹھے گا حکومت یا حکومت ختم کر سوچے گا بولو صحیح بات جافر صادق فرماندن بہادری منتظر کے آنے سے پہلے جو بندہ حکومت کے خلاف جھنڈا اٹھائے گا وہ شیتان ہے لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو سمجھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں ابد مند سمجھ آ رہی کوئی نہ وہ جڑی دوسری کتاب امام زین العابدین تارف کرائی سی نا جس سے ہی جی پاس حجادی جی ہے ایس دے شروع دے اندر امام جعفر صادق دا فرمان لکھیا ہے قال ثم قال عبو عبداللہ علیہ السلام ما خراج و لا يخرج منا من اہل البیت لا قیام قائم قائمنا احد لیدفع ظلمنا و یلعش حقا اللہ اس قلمته البلویہ و کان قیامه زیادتا فی مکروحنا وشلحتنا. ابولہ ہے امام جعفر صادق نے فرمایا سڈے پہلو کوئی اٹھا تو لو لفظوں سے غور ہوئے خدا کی تر ظلم ہوئے کی زلم ہوا میں کہڑے کہڑے ظلم رو کرے تے مرد نہیں ہوں مرد ہوں میں قسم ذات دیکھی کر کے کہنا جی قبل قدرت میری جان ہے کالے پانی چی آرمال میدان ج میرا مخالف وہ کنڈ پیچھو ڈر ڈر کرے گا میدان آئے گا نہ کچھ جمع نہ کوئی جمے گا میں کون آئے گا کدھر آئے گا امام سہن لڑن آئے گا آ پچھے بیٹھا امام رابطے میں پیچھے بیٹھا یا بعد بولو بولو میں بنڈا میرا سی اندر روپیہ گوائی آئی امام جافر سادک فرمارک جو امام جافر سادک فرمارے سڈے دور تو پہلا جڑا بادشاہ دے خلاف اٹھا ولا یخ روجو اور بعد جیڑا اٹھے گا خارا جا ماضی یق روجو ما ماں راجا جو پہلے ہم سے بادشاہ کے خلاف اٹھا یا جو بعد میں اٹھے گا منا آہ لسلے ویس میں بچوں مہادی بول نظر دے کا واسطے ظلم مٹاؤ یا حق نائم کرنے ان مصیبت نے پی دینا اور او اٹھنا دا تکلیف مسیبت شصیبت اضافے کا سبب بنے گا صرف, جی گا دے ہو جا جایا جایا. صرف مصیبت گا سان بھی شو جہ سا اہل بہت کا بندہ جی اٹھ پوے تو لاگے نہ جایا جائے یہ صرف ساری مصیبت پاؤ کا سبب ہے میں پوچھنا پڑپوتا پا فر سابق بندہ کہ تاظم ابو ہنیفا بھی انہوں کا شکیل مرے ہو مرے اچھی بولو شیا مذہب نو آ جاواں تے مذہب بڑے امام آزم ابو انیفا نام لینا آپ ہنفی دے حنفی نماز امام آزم دے تکلیف دن طریقے دے مطابق حج روزہ جو کر دن کے طریقے مطابق ان کا مذہب دسنا کتاب ایسی جن دنیا دا کوئی بندہ غلط نہیں کہہ سکے گا مشہور ابو حنیفہ ابو یوسف محمد تین امام کا عقیدہ جی کتاب لکھا ہے نا وہ کہاوی عقیدہ تحاویہ اپنے شروعات میرے ہاتھ ابو یوسف ہے امام محمد کی فرماندہ میرے پیال دے تیرا اج کا ختمہ گلیاں ملا وہ پہنچ گیا امام حسین کے مذہب نو ابو حنیفا نہیں پہنچ الامر فرمایا والا نرل فرو جالا ہسہن فی لوگ اپنے آتما بادشاہ کے خلاف لڑن اسا جائز نہیں سمجھتے و بلا تو بدکار چارم ہو اپنے ہاتھوں کے خلاف اٹھن جائز نہیں سمجھتے بلا ند اپنے بادشاہ کے خلاف دعا بھی نہیں بد دعا بھی نہیں کرتے کر یا لائن کر کر یا لائن کر کر نہ کھی لوگ اپنے بادشاہ خواب منگنے ہیں گلانند یدم منتو آتے ہیں فرما برداری تو ہاتھ کھیچ دے نہیں فرما بردار رہنے توجہ ہے اپنے حکمرانہ دے فرما بردار رہنے ہیں یہ سڈے امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد جنہ تفریح کہان سی ارمایا ہوں توجہ ہے ذرا تھوڑی جی تھوڑی جی اتنے وضاحت کر دیں، کر دیں؟ اللہ اکبر حضرت بریلی نے ایک بات لکھی پتاوا میں امام مکے مدینے ہر مائن رکھ دون اپنے دور دے امام سن جڑے امام غزالی دے استاد سن امام الحرم ہارا مین کپڑے پا رہا ہے بند پا لے کمیس رہ گیا ہے وقت دے حاکم دا پیغام آ گیا کہ تنوع حاکم وقت یاد فرما رہے ہیں امام الحرم ہرا امام غزالی کے استاد نے اپنا کمیس مبارک موقع رکھیا جتی شریف نہ پائی بج کے ہاجم کو آ گئے انہاں پوچھا حضور کپڑا کمیس کے پا لے فرمایا ساری شریعت फरमान चलना बरदारी वाजिब कमीस वाजिब नहीं बिठे बिठे बिठे। कुछ समझ आ रही ने कोई ना एक चान उरा चलता जो पिछले महीने दस्ते مجمے نا بولنا نہیں صحیح نر نارے ناریری نارے نر نارے نر نارے تری کل مائے ہکلے سنر جو ہے سو دوست راستہ چھوڑ دے صاحب آنے. درمیان استاد صاحب کے آن دو راستہ چھوڑ, دے. صاحب راستہ چھوڑ دے بچوں صاحب توجہ دو بہ جو پر میں کہہ رہا توجہ ہے سنو اللہ اکبر ایک ہو گل بھی سناوا امام بخاری جان امام بخاری جانے دے انہ دور دے حاکم ہاکم سنشک بخارا دے خالق حاکم شاہی جی جو ہے بخار کے ہاکم سن <تصال> خال دہرا امام بخاری دا شوہر سنیا بخاری دی شورا سنی حکم نامہ جاری فرمایا میرے بچوں آن کے میرے گھر بخاری پڑھایا کرو امام بخاری نے فرمایا علم دی بے ادبی نہیں کریں دوسرا پڑھا تے بچے بھی ان کے بچ بہ جان سب برابر پڑھا علم دی بے حرمتی نہ ہو انہوں نے آخر نہیں تو پڑھا پڑنا بخاری نے فرمایا پھر حکم نامہ جاری کر دو کہ بخاری ات بہ کے بخاری پڑھا من گھر کے اندر میں حکمنامہ کیونکہ ہا کہ وہ تھی تی تابے داری فر میں حکمنامہ کول محفوظ کراگا عمل کر گا تو قیامت میں اپنا ازر و کھا دیا گا پرگار آتا نہیں پڑا سکیا ہا کے میں منا کر درما برداری تیرے اسلام کی مقام رکھدی مزہ بخال توجو مذہب تو بعد دوسرا مذہب شمار ہوں مالک لو جی اس مذہب کی کتاباں دے جاؤ اندر مذہبیا امام ابنیا بھی مالکی ا ابن عبد البر مالکی رحم اللہ محترم الجامع ابن یونس سکلی مختصر ابن حاجب اور اس پر سرا امام خلیل بن نے ابن حاجب وہ امام ہے آپ کو پتہ ہے پورے دیوبند سارے ہر پاس دنیا میں کافی کی چلتی ہے کہ بدکار ہو جرضی ہو سمجھنے کہ وہ خلاف نکلنے دی اجازت نہیں بولو تو سی لو سونے مالکی ہو گیا بارتا نہیں پڑھتا حوالے کتاباں پیش کر رہا جی کہ مینو ایک ادا حوالہ پڑھنا ہی پینا چلو میں تو مختصر اپنے حاجب جناب دس دفعہ اے سنا دینا دیکھو جناب جی امبا مثر ابن عبدالمر ابن عبدالی منه جنتک ملا من ظالمن ثم ينتقم من والے امام <mall> مالک تو پوچھا گیا بادشاہ لالم ہوٹن والے دی مدد کرنی چاہیے آگے نہیں فرمایا جے عمر بن ابدل عزیز جیسا ہاں پوچھا گیا حضور بادشاہ دے خلاف کوئی اٹھے بادشاہ دی مدد کرنی چاہیے دی کہ نہیں آپ نے فرمایا جو امر عزیز مدد کرنی چاہیے خلاف اٹھ رہا بھی ظالم ہے اے بھی خلاف اٹھن دی وجہ ظالم ہے چٹ دے اللہ ظالم کو ظالم دے ذریعے بدلہ لے لو پھر ظالمہ تو کیا رو بدلہ لے لائے گا ہوں آ گیا مذہب صاف رہی بول رہا رجا کے نہ جاواں رستان یاد کرے توجہ ہے لو کتاباں دیکھو کس درجے دیا کتاباں نے کہ اگ چوں بھی نہ کرے لو جی امام ابو الحسن اشعری مذہب میں اقیدے کا امام ابو الحسن اشاری حنفی مذہب میں امام ابو منصور ماتری ہنفیادی شافیا نا اچھا آئے کیشاعرا ہوں سمجھو علی بان امام ابو الحسن اشاری جیسا عقیدہ دے دمام دا, دا. لکھ دے تنگلیل مر لال قروج ترکل اس سے کام وہ ندی نیارکاروج بس وہ ترکل کتا فرمایا اگر کوئی مسلمان مسلمانوں امام ابولا چنا شریف فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بعد دے خلاف اٹھے ان برے کم گمراہ سمجھنے کی سمجھنے سمجھنے اور دور چھ اساں سمجھنے نہ لڑنا سنی کی نشانی ہوں ذرا اتے گور کرنا ایک تم دنیا چجیب مسئلہ دس جانا جن تک کسی یا نہیں دسنا جی بولو ایک ہوں سنا ہوں جہاد لو جی بڑے بڑے شیک مشیک کٹے کر لو صرف انہوں تو یہ پوچھ لو کہ جہادنے کا فرق ہے a más de los primeros.